السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ عالمین واشد اللہ شریق اللہ ومن الحمد البد الرسول اللّہ الى يوم الدين وبعد معذت بھائیو जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हर मंगल को यहाँ पर अदरसमहिम का दर्स होता है लेकिन कभी कभी मसरूफियत की बिना पर यह दर्स नहीं हो पाता है कभी मीटिंग हो जाती है या कोई और प्रोग्राम निकल आ जाता है जिसकी वजह से उस प्रोग्राम में जाना जरूरी होता है तो वह फिर नहीं हो पाता जिसे गुजता हफ्ते भी नहीं आ सके थे क्योंकि हमारे यहाँ दावा सेंटर में मीटिंग थी اور اس میٹنگ میں شرکت کرنے کی وجہ سے وقت نہیں بچا کہ ہم آ سکیں نہ کوشش رہتی ہے کہ ہر منگل کو اس کتاب کا درس آپ لوگوں کے سامنے ہو آج جو ہم پڑھیں گے وہ توحید کے اپوزٹ شرک کی قسمیں انشاءاللہ اللہ ہم پڑھیں گے مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے توحید کے بارے بتایا کہ توحید کی تین قسمیں ہیں توحید الوحیت توحید ربوبیت اور توحید عصمہ اور صفات مصنف نے ان تینوں توحیدوں کی قسموں کی تعریف نہیں کی تھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ہر قسم کی ایک درس کے اندر اس کی تفسیر کی اور اس کی شرح کی بتایا کہ توحید ولوید کا مطلب کیا ہے توحید عصمہ اور صفات کا مطلب کیا ہے توحید ربوبیت کا مطلب کیا ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں آج سے شرک کا ذکر شیخ نے شروع کیا ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ اقسام و شرک تلا شرک کی تین قسمیں ہیں توحید کی بھی تین قسمیں آپ نے پڑھی اور یہاں مصنف فرماتا ہے شرک کی تین قسمیں ہیں توحید کے بعد شرک اس لیے ذکر کیا مصنف نے کیونکہ توحید کا بیان کر دینا کافی نہیں ہے جب تک کہ شرک کا بھی بیان نہ ہو ہم صرف توحید بیان کر دیں اور شیرک نہ بیان کریں کہ شیر کسے کہتے ہیں اور شرک کا مطلب کیا ہے شرکی کی, کی, کی کون کون سی صورتیں ہیں یہ اگر نہ بیان کیا جائے تو لوگ نہیں جان پاتے ہیں اس لیے دونوں بیان کرنا ضروری ہے توحید بھی اور توحید کے اپوزٹ شرک بھی بیان کرنا ضروری ہے جیسے ایمان بیان کرنا ضروری ہے ایمان کے اپوزٹ کف رہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے اللہ رب العالمین نے اس کی جو پہچان بتائی ہے وہ کیا بتائی مرون بالمعروف و یا نہ منکر وہ لوگوں کو معروف کا حکم دیتے اور منکر سے روکتے ہیں یعنی کہا صرف معروف کا حکم دیتے ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں خیر کا اچھائی کا حکم دیتے نہیں اس کے ساتھ ساتھ منکر سے بھی روکتے ہیں کیونکہ صرف بھلائی کا حکم دے دینا کافی نہیں ہے صرف اچھائی اور خیر کا حکم دے دینا اور صرف اچھائی اور خیر کی طرف بلانا کافی نہیں ہے جب تک کہ منکر کے بارے میں بھی نہ بتایا جائے منکر یعنی برائی کے بارے میں شر کے بارے میں اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاں ایمان بیان کیا وہیں کفر بھی بیان کیا جہاں اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر کیا وہیں شرک کا ذکر کیا جہاں اللہ نے بیان بتایا کہ جو توحید پر ایمان لائیں گے توحید خالص ہوگی ان کے لیے اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر ان کے اوپر رحمت کرتے ہوئے جنت ادا کرے گا وہیں اللہ رب العامی نے بتایا کہ جو توحید پر ایمان نہیں لائے گا یا جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا یا شر کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا تو خیر اور شر خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شر سے لوگوں کو روکنا ہے صرف خیر کا دعوت دینا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم صرف خیر بلائیں بھلائی کا حکم دیں اچھائی کا حکم دیں برائی کا ذکر نہ چھیڑو برائی کے بارے میں نہ بتاؤ ورنہ امت میں خلف ہو جائے گا امت میں اختلاف ہو جائے گا ایسا کہنا کہنا غلط ہے یہ. یہ امت کی پہچان ہے کہ دونوں کا حکم دیتے ہیں معروب کا حکم دیتے ہیں منکر سے لوگوں کو روکتے ہیں یہ اللہ رب اللہ نان کیا اسی لیمانوی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے فعر نہ خیر حدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر کتاب اللّہ تعالی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ کل بدہ وہ شرح المورساتا اور جو بری چیزیں ہیں کیا ہیں وہ نئی چیزیں جو ہیں وہ بری ہیں نئی نئی چیزیں کیا وہ بری ہوتی ہیں وہ کل لمحستی بہا اور ہر نئی چیز بداعت ہے وہ کل بدعت عمدہ اور ہر بدعت گمراہی اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی سنت کی تعلیم بھی ہو رہی ہے لوگوں کو بداعت سے بھی منع کیا جا رہا ہے تو صرف سنت کی تعلیم دینا صرف سنت کی طرف بلانا کافی نہیں ہے بدعت سے بھی بچانا ضروری ہے بدعت پر بھی رد کرنا ضروری ہے کہ چیز بدعت ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے یہ لوگ عمل کرتے ہیں آپ کہیں نماز پڑھیے نماز پڑھیے ٹھیک ہے لیکن نماز کے اندر اگر بدعات ہیں خرافات پائی جاتی ہیں اس سے بھی انسان کو منع کرنا ضروری ہے انسان کو نہیں میں آئے گا اگر آپ نہیں بتاؤ گے اس کو آپ نے کہا نماز پڑھی اپنے طریقے سے پڑھے گا وہ باپ دیکھیے ہمارے بہت سارے ساتھی یا بہت سارے لوگ مسلمان بھائی ہمارے نماز سے پہلے زبان سے نیت ادا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں عشاء کی چار اکات اس امام کے پیچھے میرا موقع شریف بسم اللہ, اللہ اکبر یہ کہنا غلط ہے یہ کہنا بیدات, جائز نہیں ہے یہ یہ نیت ہے تھے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہی آپ کی نیت ہے کہ آپ ایشا پڑھنے کے لیے اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے آپ نے کس نماز کا ارادہ کر رکھا ہے آپ کا ارادہ جنازہ پڑھنے کا نہیں ہے آپ کے ارادہ عید و بقرعید کی نماز پڑھنے کا نہیں ہے جب عید بقرعید نماز پڑھنے کا وقت ہوگا تو آپ کی نیت وہ ہوگی کہ کی, کی نماز پڑھنی ہے ہم نے ہم نے جو ہے مغرب کیا نام ہے بقرعید کی نماز پڑھنی ہے انسان کی نیت ہوتی ہے اس کو دل میں ارادہ ہوتا ہے تو اگر یہ تفصیل ہم نہ بتائیں تو انسان وہ اسی نماز پڑھتا رہے گا نماز پڑھیے نماز پڑھیے لیکن یہ نہ بتائیں کہ بھائی نماز اب شروع کیجیے تو یہ زبان سے مت کہیے اگر نہیں بتائیں گے تو لوگوں کیسے اصلاح ہوگی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت سارے ساتھی یا بہت سارے لوگ سر پر ہاتھ رکھ کر کیا یا کبھی یا کبھی یا پڑھتے ہیں کوئی اور کچھ پڑھتا ہے کوئی سینے پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھتا ہے کوئی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے کچھ پڑھتا ہے یہ ساری چیزیں غلط ہیں نبی کی سنت نہیں ہے یہ ہمانبی کے سنت اور طریقے کے خلاف ہے یہ ہمانوی سلام پھیرتے تھے اللہ اکبر استخل اللہ اسطخلا استطف اللہ اللّہ منت السلام علیہ السلام ساری دعائیں موجود ہیں کے سامنے دیکھیے یہ ساری دعائیں آپ پڑھا کرتے تھے کیا کہیں پر ذکر ہے کہ آپ سر پر رکھ کر کے آخبی پڑھتے تھے یا سینے پرہات ہاتھ رکھ کر کے آنکھ پر رکھ کر کے پڑھتے تھے یا پیٹ اور پر ہاتھ رکھ کر کے یا گھٹنے پر رکھ کر کے پڑھتے تھے ایسا کچھ ذکر نہیں ہے آپ یہ دعائیں پڑھتے تو آپ یہ دعائیں پڑھیے تو اگر ہم یہ نہیں بتائیں گے تو لوگوں کو نہیں معلوم پڑے گا لوگ کو کرتے رہیں گے اس جہاں معروف کا حکم دینا ہے بھلائی کا حکم دینا ہے وہیں لوگوں کو منکر روکنا ہے. برائی سے بھی روکنا اگر کوئی برائی ہے کوئی منکر ہے تو اس سے انسان کو روکنا ہے اور ظاہر بات منکر بہت پایا جاتا ہے شر بہت پایا جاتا, جاتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے دوا دینے کے بعد کہتے بھائی آپ دل کے مریض ہیں یہ سب چیزیں مت کھائیے آپ یہ ساری چیزیں آپ کو نقصان کریں گی آپ جو ہے بلڈ پریشر آپ کو ہے یہ سب چیزیں نقصان دہ آپ کے لیے مریض مٹھائی मत کھائیے فلاں چیز مت کھائیے یہ, تو یہ چیز تو کیونکہ اگر آپ اس کو فالو کریں گے تب آپ صحت مند رہیں گے آپ ڈاکٹر کی بات تو مان لیتے ہیں لیکن اللہ حبرامن کی بات ہم نہیں مانتے اللہ نے کہا کہ اس قریب نہ جاؤ اللہ نے اس کو منع کر دیا ہے بدات نہ کرو شرک نہ کرو یہ چیز نہ کرو ریاکاری سے بچو جھوٹ سے بچو برائیوں سے بچو یہ ساری چیز اللہ نے منع کی اللہ کی بات نہیں مانتے لیکن ڈاکٹر کی بات ضرور مانتے ہیں کیونکہ ہمارا اپنی صحت کا مسئلہ ہے بیمار ہو جائیں گے موت ہو جائے گی نقصان ہو جائے گا تو دنیا کے نقصان کے لیے بچنے کے لیے انسان ڈاکٹر کی بات کو مان تو ماننا بھی چاہیے ڈاکٹر کی بات ماننا بھی چاہیے شریعت نے نہیں منع کیا کہ اس کی بات مت مانی مانی اس کی بات لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب کی بات بھی ماننا ہمارے ضروری ہے اللہ نے منع کیا جن چیزوں سے اس سے رکنا انسان کے لئے ضروری ہے. اللہ نے جنت بھی پیدا کی جننم بھی پیدا کیا اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ابلیس کو بھی پیدا کیا اللہ رب العمین. اللہ نے بھی خیر بھی پیدا کیا شر بھی اللہ رب نے پیدا کیا ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں دنیا میں شرک بھی ہے توحید بھی ہے کفر بھی ہے ایمان بھی ہے نفاق بھی پایا جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہے صرف معروف بیان کر دینا صرف توحید بیان کر دینا بھلائی بیان کر دینا صرف فضائل بیان کر دینا اور جو نقصانات ہیں جو گمراہیاں ہیں ان کو انسان نہ بتائے ایک یہ, یہ, یہ صحیح دعوت نہیں ہے صحیح دعوت یہ کہ آپ کو معروف کا حکم دینا ہے اور منکر اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے دونوں چیزیں کرنا ہے انسان کو یہ امت کی پہچان ہے بار بار لانفا تھا مرون ابل تم خیر اما تم بہترین امت ہو اخرجت خرجت تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو مرون ابل معروف وہ تو نہ منکر معروف کا حکم دیتے ہو منکر سے روکتے بھی ہو معروف کا حکم دینا اسی پر اللہ نے بس نہیں کیا یہ بھی کہا کہ منکر سے بھی روکتے ہیں اور لا قصور بہت پیاری حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنے کے تعلق سے آپ نے مثال دی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ ہیں اور وہ کشتی لیتے ہیں کشتی میں سوار ہوتے ہیں کچھ لوگ کشتی جو ہے کئی منزلہ ہے دو تین منزلہ ہے کچھ لوگ نیچے بیٹھتے ہیں کچھ لوگ اوپر بیٹھتے ہیں اب اوپر والے پائیں لینے کے لیے نیچے آتے ہیں تو یا اوپر جاتے پانی لینے کے لیے تو لوگ کیا کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں بھائی کہ جو ہے یہاں اوپر جانے سے تکلیف ہوتی ہے اور یہیں ہم نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں اور کیا کشتی کے اندر یہیں سے پانی لے لیا کریں گے ہم کو اوپر جانے کی ضرورت کا رہے گی تکلیف سے بچائیں بچ جائیں گے اوپر جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے ہم ایسا کرتے نیچے سوراخ کر لیتے ہیں یہیں سے پانی لے لیا کریں گے ہم اوپر جانے سے بچ جائیں گے اور اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں کا ہاتھ نہیں روکا گیا تو پھر کیا ہوگا کوئی نہیں بچے گا جو سوراخ کرنے والے وہ بھی مر جائیں گے ڈوب جائیں گے اور جو اوپر وہ بھی ڈوب جائیں گے اگر ان کا ہاتھ نہیں روکا گیا اگر ان کو نہیں منا کیا گیا تو منکر سے منع کرنا ضروری ہے انسان کی استطاعت کے مطابق اپنے علم کے مطابق استطاعت کے مطابق انسان کو کیا نام ہے منکر سے روکنا ضروری ہے تو صرف معروف کا حکم دے دینا کافی نہیں ہے کہ ہم نے معروف کا حکم دے دیا کافی ہو گیا نہیں فضائل اخلاق اچھے معاملات ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں برائیوں کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اخلاقی جرائم ہیں یا جو بدعات ہیں جو منکرات ہیں معاشی ہیں نافرمانیاں ہیں ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا اور ان تمام چیزوں سے لوگوں کو ڈرانا یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے ہمارے نبی اللہ علیہ وسلم دونوں کا کام کیا کرتے تھے معروب کا حکم بھی دیتے تھے منکر سے لوگوں کو روکتے بھی تھے آپ شرک سے منا کرتے تھے کفر سے منا کرتے تھے غیروں کی عبادت سے منا کیا کرتے تھے سنت کی تعلیم دیتے تھے آپ ان کو پیدا سے بھی منا کیا کرتے تھے رسم و رواج پرانے سے منا کیا کرتے تھے تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہے کہ انسان دونوں کا ذکر کرے اسی لیے مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں پر توحید بیان کرنے کے بعد شرک کو بیان کیا کیونکہ شرک جب تک بیان نہیں ہوگا توحید کا حق ادا نہیں ہوگا اور انسان مکمل طور پر توحید کو نہیں سمجھ پائے گا کہ توحید کیا ہے مداد کا اگر ذکر نہ ہو تو انسان سنت کیا نہیں سن پائے گا سنت کا حق میدا نہیں ہوگا کیونکہ اپوزٹ چیزوں سے اس کی اہمیت ہوتی ہے انسان جب بیمار ہوتا ہے تب اس کو صحت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے جو فقیر ہے تنگ دست ہے محتاج ہے اس کو مال کی اہمیت معلوم ہوتی ہے انسان کے پاس مال ہے ابھی اس کو مال کی اہمیت نہیں معلوم ہے باپ مالدار ہے بزنس مین ہے بیٹے کو مال و راست ملا اس کو مال کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی ہے لیکن جو انسان محنت کر کے کماتا ہے اس کو مال کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے پاس مال تھا ختم ہو گیا بیما اب ہو گیا فقیر ہو گیا اب جا کر کے اس کو اس کی اہمیت معلوم ہوتی کہ مال کتنی اہمیت والی چیز بیمار ہو گیا بیماروں سے جا کر کے پوچھو صحت کی کتنی اہمیت ہے ہمیں نہیں معلوم اس کی اہمیت کیونکہ ہم نے کچھ نہیں خرچ کیا اور انسان چل رہا ہے پھر رہا ہے اور اس کو کوئی بیماری نہیں ہے تو اس کو صحت بیم... کی اہمیت نہیں معلوم کب معلوم ہوتا جب انسان بستر پہ جاتا ہے یا مریض کے پاس جاتا ہے جو مریض ہیں ان کے جا کر کے حادثت کرتا ہے تب جا کر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت اللہ رب العمین کی تو اس طریقے سے یہ جو چیز ہے ساتھ ہی ساتھ دونوں کا ذکر کرنا انسان کے لیے ضروری تو اس مصنف نے پہلے توحید بیان کیا اور اس کے بعد شرک بیان کرتے ہیں. اور کہتے ہیں شرک کی جو ہے تین قسمیں ہیں اکبر بلا شرک اکبر بڑا شرک بڑا شرک بڑا شرک مطلب یہ ہے کہ انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور وہ او شرک الصغر چھوٹا شرک چھوٹا شرک بڑے شرک کا سے نیچے ہے وہ بڑا شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا چھوٹا شر کرنے والا جہانم میں جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا آگے آئے گی تعریف بھی آئے گی اور مثالیں اس کی آئیں گی مصنف نے خود بیان کیا شرک کی تعریف بھی بیان کی ہے مثالیں دی ہیں, ہیں شریک کے نقصانات بیان کیے ہیں چھوٹا شرک کی مثالیں بیان کیے ہیں اور تیسرا شرک شرک خفی پوشیدہ شرک مخفی نظر نہیں آتا ہے وہ شرک جیسے انسان دل میں شرک کرتا ہے کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ بھائی وہ اولاد دیتے ہیں یہ نظر نہیں آتا نا عقیدہ انسان کے یہ چیز نظر نہیں آتی ہے اس کو مخفی شرک آ جاتا ہے اور یہ مخفی شرک چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے جیسے ریاکاری نظر نہیں آتی ہے ریاکاری انسان اگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو یہ چیز کسی کو نظر آتی نہیں معلوم پڑتا ہے وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا یا اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے انسان کو نہیں پتہ چلتا منافقین جیسے ہوتے ہیں جن کے ایمان میں نفاق ہوتا ہے یہ مخفی شرک ہے مخفی یعنی نظر نہیں آتا یہ کہ انسان کے دل میں کیا ہے انسان ایمان لے آیا اللہ کے لیے ایمان لایا ڈر کی وجہ سے ایمان لایا کس وجہ سے وہ ایمان لے کر کے آیا اس کو نہیں انسان کو نہیں معلوم پڑتا اللہ کو معلوم پڑتا تو اس کو شرک خفی کہا جاتا پوشیدہ اور مخفی شرک تو یہ تین قسم بیان کی ہے آو دو قسم بھی ہو سکتی ہے اور بھی قسمیں ہو سکتی ہیں جیسا کہ مصنف آگے خود بیان کریں گے کہ جو مخفی شرک ہے یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے دونوں کے چیز آ سکتی ہے آگے مسلم خود اس کی وضاحت کریں گے تو مصنف فرماتے کہ شرک کی تین قسمیں ہیں شرک اکبر بڑا شرک وہ شرک اصغر چھوٹا شرک وہ شرک خفی اور جو ہے مخفی شرک نظر نہ آنے والا شرک تو یہ شرکی کی تین قسمیں صدیم نے بیان کی ہے اب آگے وہ بیان کریں گے کہ شرک اکبر سے کیا واجب ہو جاتا ہے اور شرک اکبر کے کی نقصانات کیا ہیں جیسے شرک اکبر انسان اگر کرتا ہے اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا کہ بھی جہنم سے نہیں نکلے گا اللہ اس کے سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے کتنا بڑا نقصان ہے شرک کا انسان اگر جھوٹ بولتا ہے یا رشوت لیتا ہے تو انسان کی دیگر نیکیاں برباد نہیں ہوتی ہیں وہ نماز پڑھتا نماز محفوظ ہے اس کی وہ زکوۃ دیتا زکوٰۃ محفوظ ہے لیکن انسان اگر شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ تو اس کی نماز اس کا روزہ اس کی زکات اس کا حج اس کی قربانی سب اللہ برباد کر دیتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ شرک کرنے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے شرک کا کی شرک سے انسان کے سارے اعمال برباد اور شرک کرنے والے کے لیے ہمیشہ ہمیش جہنم ہے کبھی اس کو جنت نہیں ملے گی آگے مسلم رحمت اللہ ساری باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ تعالی سے دعا کہ اللہ البلامین ہمیں شرک سے محفوظ رکھے گا شر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی الوبیت میں یا اس کی الوحیت میں یا اس کی اسما صفات میں کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا اس کو شرک کہا جاتا ہے اللہ کے برابر کفر کیا ہے کفر اللہ کا انکار ہے اللہ کو نہ ماننا یہ کفر ہے ہم نہیں مانتے کہ نہیں کوئی کافر جیسا ہوتا نا وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ نے دنیا نہیں پیدا کیا اللہ نے ہم کو نہیں پیدا کیا اللہ کا مکمل انکار کر دیتا ہوں ایک یہ, یہ کفر ہے شر کیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو برابر سمجھنا یعنی مانتا ہے کہ اللہ تعالی ہے لیکن اللہ کے برابر کسی کو سمجھتا ہے اللہ سب کا رب ہے اللہ کے ساتھ بھی کوئی رب ہے اللہ حبراہین سب کا خالق و مالک ہے اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہے جو پیدا کرنے والا ہے دینے والا ہے اللہ رب ملامین ہی عبادت کا مستحق ہے اب وہی سمجھتا کہ اللہ کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں جن کی عبادت کرنا ہمارے لیے جائز ہے ہم ان کی عبادت کریں ان کے لیے سجدے کریں ان کے لیے رکوع کریں ان کے نام پر نظو نیاز پیش کریں یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اندر شرک ہوتا ہے اللہ کے جو صفات ہیں کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں ان ناموں میں اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا اللہ کی صفت ہے علم اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جیسے اللہ تعالی کے علم سے ہمارا بھی علم ہے نہ باللہ اللہ کے برابر علم سمجھتا ہے یہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے اللہ تعالی سب کو سکھانے والا ہے انسان ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی سب کو تعلیم دیتا ہے علم دیتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ ہمارا علم اللہ کا علم ایک جیسا ہے برابر ہے اللہ کے برابر سمجھتا اپنے آپ کو علم میں اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم بھی قدرت میں اللہ کے برابر ہے عزب اللہ یہ کے ساتھ شرک ہے اللہ کے اسماسبات میں شرک ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے غیب جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اب کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو جان کہتا ہے کہ وہ بھی عالم الغیب ہے تو اللہ ارب المین کے اس عشقت کے اندر وہ اپنے آپ کو لا کے برابر سمجھتا ہے اسی کو شرک جاتا ہے شرک معنی ہوتا ہے پارٹنرشپ اس لیے کمپنی کو کیا کہتے ہیں یہاں پر کمپنی کو عربی میں کیا کہتے ہیں شرکا یا شرکا کہا جاتا نا کیونکہ اس میں کچھ پارٹنر ہوتے ہیں ان کا برابر کہ ہوتا ہے تو ایسے انسان اللہ کے برابر کسی کو سمجھے اللہ کا پارٹنر نوقب باللہ سمجھے اللہ کے برابر سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بھی پیدا کرنے والا ہم بھی پیدا کرنے والے یا اور بھی پیدا کرنے والے ہیں اللہ روزی دینے والا اور بھی روزی دینے والے اللہ مارنے والا ہے جلانے والا اور بھی کچھ ہستیاں ہیں جو مارتی ہیں جلاتی ہیں اللہ تعالیٰ الا سب کو دینے والا اور بھی ہستیاں جو اللہ جو اولاد دینے والی ہیں تو اس میں ہم نے اللہ کے برابر کر دیا اسی کو شرکا جاتا ہے قفر مانے انکار ہوتا ہے خلاص ہم نہیں مانتے اللہ کو کوئی کہے اس طریقے سے نہیں یہ کوئی اللہ نعوذ باللہ اللہ ظالم یہ کفر ہے انکار شرکہ ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا اللہ کے لوہیت میں یا اس کے ربوبیت میں یا اس کے عصما و صفات میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں اللہ رب الامن کسی کو برابر سمجھنا اس کو شرکہ جاتا ہے تو آگے کے درس میں بتائیں گے وہ سلم اللہ علیہ کہ بڑے شرک کے نقصانات کیا ہیں اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ البامین ہم سب لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھے عامر فضاک اللہ خیر و سرمر محمد والا علیہ و سر اجمین علیکم وعلیکم السّلام وبرکاتہ تو کیا دبائی دیارے پہ سے ہیں